اللهم صل على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى أبي الصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شہرم رمضان الذي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 سید حبیب اللہ والسلام سلام علیکیا سید یا رسول اللہ یا یا دوستان گر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دو سنا دروز خاتم المدیل بارگاہ رب العالمین اندر فریاد ہے کہ مولا آلہ موجودہ حالات کے ہر شرف اتنے توں اپنی رحمت دی دائمی پرہ نیجا فرما فرماوے دوستانے تاریخ دے مدنظر نظر جناب دے سامنے آمد رمضان شریف کے حوالے گفتگو کروں گا شعبان الموظم شریف دی اج تھی ہو گئی ہے اور انشاء اللہ العزیز بشرط صحت و زندگی مولا سونے دی توفیق نال کل رمضان شریف دا پہلا روزہ رکھان گے رحمت, رحمت ہے کہ کی سانو ایمان دی حالت نال، سلامتی دی حالت زندگی دے اندر پھر ایک بار رمضان شریف دیاں دسیف کرمائی نے اور سانو سعادتِ رمضان دے قریب کر لیتا ہے حدیث باق دے اندر ہوں گے نیت المومن خیر من عمل ہی کہ مومن دی نیت او دے عمل نالو افضل ہے محدثین تو پوچھا گیا ہے کہ سونے نبی دے اس فرمانے علی شاندہ کی مطلب ہے محدثین فرماؤں گے لیں فرمایا کہ ایدہ مقصد ہے کہ مومن دے عمل دی جزا دا تعلق نیت دن آلے کوئی بھی عمل مومن دا اچھا عمل صالح عمل عمل دے اندر اتے جزا عطا فرمائی جائے گی اور وہ او بھی جزا دا دارو مدار نیت ہے. یعنی بال فا دیگر یہ سمجھو کہ جتنی نیت عظیم گی اتنی جزا عظیم گی اور اسی واسطے مومن, مومن, مومن, مومن کوئی نیکی نیت بغیر, بغیر نیت نہیں کرتا نیت ہے کہ یار ہر نیک عمل اپنایا جائے اور ہر برائی نو چھوڑیا جائے اور پھر روزہ روزہ شریف رمضان المبارک مبارک جیسا عظیم مہینہ ان دی بارے تے ضروری ہے کہ جون جون بندہ رمضان دیب ہوے تو بندہ رمضان روزیاں واسطے کمر بستہ ہو جائے تیاری کر لو ادر نا استقبال رمضان ماننا یہ استقبال رمضان اور کچھ جھنڈے لانے ہندے بتی لانے ہند ہر ذات دا ہر مہینے دا استقبال اپنا اپنا, اپنا ہوں اور ہر استقبال دا طریقہ اپنا اپنا ہوں دا. او دا رنگ دا اپنا اپنا ہوں دا. رمضان شریف دے استقبال دا مانا یہ ہوئی ہے کہ نیت عظیم بنا لے کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ان شاء اللہ یہ استقبال کا ماہ ہر نیتی کوشش گا. ہر برائی تو بچن کی کوشش کرانگا اور اسے رمضان شریف نے صدقے مولا سونے تو اپنے گنا بخشش طلب کر کے ہمیشہ واسطے ہدایت دا سوال اے کہ جنو اس نے نیت اور نیت کا آسن ہونا نیت کا بنگ لینا اے ہوئی رمضان شریف دا استقبال ہے کہ مومن جدو نیکی دے قریب ہے تو نیکی واسطے تیار بھی ہو دی تیاری خوش بھی ہو مومن دا استقبال رمضان دا اے ہوئی توجہ نہیں جے فرمائی دور چاہے کیسا کیوں نہ ہوگا <تصال> حالات باہیں جی مرضی بن جائے ہر <تصال> پاس مشکلات گھیرے دھیرے آ جاوے مومن لیکن پھر بھی جن تک وہ نگاہ اپنے مولا سے رہی ہے نہ تو کسے, کسے تو ہار تسلیم کر کردہ اور نہ ہی اپنے آپ نو اکیلا محسوس کر کوئی گل نہیں عالم اسلام سے زوال اگے بھی آوال آ سکتا اسلام تہ لو موسم خزان پہلے بھی آدھے رہی کہ خزاں کا موسم ویخ کے مرچا جا اقبال فرما شجر سے امید بہار رکھ ما سونے کہ وہ مومن ایک حال سے نہیں رکھتا ان تبدیل ہوا کہ اگر مومن اپنی روحانی روحانی اور نیکی حال کے ایک ہال جائے تو فرمایا فرشتہ بن جائے تبدیلی حالات جیڑی آئی تو یہ امتحان ہوں اور دوسرا یہ مومن دن مزید مضبوط کرنے تبدیلی ہلاک کیسے کیوں نہ ہو جائے ہر طرف مومن آزاد ہو سکتا ہے اگر نہیں منہ پھیر سکتا تو ایک رب رسول شریعت تو نہیں پھیر اور جس وقت حالات نہ بے ہو جان ما کوئی طاقت کا مقابلہ کرنے مادیت نہیں چاہیے آئی روحانیت چاہیے مادیت مقابلہ مادیت ہو او شر اور مومن شر نہیں کرتا یہ خیر ہے اور خیر دستبدار اور خیر دا دا اور خیرے سے نالی کہ مادیت دا مقابلہ روحانیت کی روحانیت کی سونے نبی نے فرمایا او قال کوئی بلا نہیں چل دی مگر دعوی یعنی مصیبت نہیں چلدی تو بندہ بچ نہیں ستا تو تچ نہیں ستا وبا تچ نہیں سکتا مگر دعا دون نبی نے فرمایا کہ دعا مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے دعا مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس ہتھیار کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی بندہ افواہ تو متاثر ہو کہ رب کی بار گاہ چی چھ وہ ساری حالت یہ ہونی چاہیے کہ یار ادا اور فتنے دا اتنا پھیلاؤ اور اتنی خرابی اتنی تباہی بربادی اور اتنی پریشانی دے عالم دے اندر رمضان شریف, تے شریف لے آ رہے اسی اور کچھ نہیں کر سکتے اس مہینے دیا مبارک ہونے مولا کی بارگاہ دعا کر مفسرین فرما نے فرمایا جدو کتنے عام ہو جانے پاک دے اندر یہ دعا نقل ہوئی ہے نا. مفسر دعا نو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے اور مان ہے کہ مولا سان لوگوں نے تو تچا کہ جن نے تیری آیات کا انکار جنہ نے جنہوں نے تو محفوظ فرما اور اپنی رحمت کافر قوم نجات عطا فرما لیکن دیکھا جائے تو سو بندہ کٹھا کیا جائے ہو سکتا ہے کہ سوچوں بندیاں دعا یاد نہ کرا حالات بڑے خراب ہو گئے کی بنے گا یار کدھر جا فلان ہو گیا ساری دیال کے اپنا دماغ بھی خراب کرنا اپنا دل بھی خراب کرنا اور اپنا وقت بھی خراب کرنا کہ بندہ اس ہتھیار دا استعمال کرے کہ جس ہتھیار رد کرنے والی دنیا چ کوئی طاقت ہے ہی نہیں اس واسطے مولا چھونا فرما سونا فرمایا جیڑا بندہ مینو مجبور ہو کے پکارے ہر باسو بے سہارا بےکش ہو کے مینو پکارے جنا کوئی سہارا نہ ہو جدو پکارے مولا فرما دے میں فریاد نو پہنچنا ہوں میں ان فریاد سننا امیبل مترائی لے کے لیکن کوئی منگے سی کوئی ندا کرے حضرت مالک منڈی نار فرما نے فرمایا ہے. آپ دا زمانہ سی آپ دا زمانہ سی آ فرما نے میں دیکھا وے ایک کبے نگیا ہویاں کان پیا جاتا سی اں اڈ کانج روٹی سی روٹی بڑی جناب والی سونے والے لوگ آ جاتے نیاد ویخ انہوں نے پیچھے جناب والی پیچھا کردے تہ تک جان کی کوشش کرتے نے پچھے ویے سوچ آ یار کدرے اپنے کھانے یا اپنے گوسلے چ ل چ لیا ہوگا پرا فرما نے میری حالت اج نہیں سی لگتی مینوج لگتا سی اپنی کمائی نہیں رہا بلکہ کسی کہ آپ نے فرمایا میں پیچھے کردیا ٹوردیا ٹوردیا ایک جنگل جا پوچھیا کی ویکنا وا ایک بندہ بنیا پیر بھی بننے پی نے ہاتھ بھی بننے پینے متے بان گراہ والی کیوں ہوا کرولا سنیا ترمایا ترمایا جد کوئی مجبور ہو کے میم پکار دیں سننا شرین فرما نے فرمایا جدو بندہ مان کر لے یا مولا سارا طاقت خلاف ہو گئی نے ہر کوئی دشمن بن گیا ہے سن والا, کوئی نہیں والا، تو سنو تکوئی ذات ہے اور کلو سنو ایک کوئی سنن والا جدو سوچوار دی دی جدو بندہ ہر پاس ادا کے مولا تو سوال کر دے میرے آقا امامدار نے فرمایا اس بندے دعا اس بندے دی دعا درمیان مولا فرشتے نہیں آن دینا مولا فرما فرشتے ہٹ جاؤ میرے بندے دی دعا میں کی دعب آپ فرماؤں نے بندہ بنیا پیا بنیا بے بےکش بے سہارا اں کان گیا جبے والی بندے روٹی سٹی ادرت مالک بن دینار فرما نے بنیا وارد کردا ہے بندارد کردا اے اللہ دے بندے میں حاجی ہاں حج کر کے واپس آ رہا قافلے کافلے کوپے گئے روٹی کھادی حال اچ بنیا پیا جدو تیسرا دن سڑیا میرے اندر قرآن کی آیت آئی میں مولا دی بارگاہ گاہ سوال کی موت نظر دروازہ نظر آ مہربانی تو مولا کی بارگاہ گا سوال کیتا ہے مولا نے کان بھیجیا ہے روٹی لے روٹی لے کے میرے حاج کان کی آیا تو بھی پہنچایا نگاہباب بال مسحبے بول اسباب سے آسباب کوئی شہ نہیں دنیا دے اسباب ختم ہو جی لیکن اسباب بنا والا کدی ختم نہیں ہوئے گا راستے جایا پیاس بڑی لگی او فرما نے تلاش کر رہے پانی جنگل ہے کنو لبد لبیا نظر پیے ایک تو ہرن پانی پی رہا آئے پیاس کی شدت بجا واسطے کن کے قریب ہوئے ویخنے جناب پانی پانی زمین کی دے برابر آیا ہو ہرن پانی پی رہے آ نے فرمایا جدو جس نے گئے نیڑے گئے, نیڑے گئے تے پانی یقم ہیٹ چلا گئے، کوئی کوئی گیا نہ کوئی ڈور کوئی رسی ہے کوئی شہ نہیں جان پانی کٹ گیا اصنی پیاس بجائیے ادرک مالے پیتے آ فرما نے میں مولا دی بار سوال کیتا ہے یا مولا جانور سنے जानवर की खातर पानी तू ले लिया थी असं तेरे इंसान तेरे बंदे हूं साइए तो पानी ये टुर गया है आबाद आई हैाल جد ہرن آیا ہر میں را میں پانی پانی نو زمین سطح برابر جگیتا ہے جدو تے تیرے دل چورن رسی کا خیال آیا رسی کا گیا بھائی یہ لینے چلو پانی توجہ نہیں توجو فرمائی جانور آیا جانور دسے بھی کسی ڈور رسی کا کوئی خیال نہیں سی مولا نے فرمایا میری امید سے ہے میں آ خالی نہیں موڑیا ڈول رسی بھی سوچ کے ہیں لیا ڈول رسی حضرت مالک بنی نار فرما نے فرمایا میں فورن رب دیوار کا جکیا مولا سونے ڈول رسیا نہیں چاہی چاہد اسباب نہیں چاہی دے سانو کلی ذات چاہی چاہیے جس قوم دی نگاہ اسباب تے پہ جگ اسباب سے ہوگی ہمیشہ مقدر بن جی اور جس قوم سباب خالی بھی ہوا سونا امیداں پوریا کر چڑ جانور کیوں نہ یہ جانور مولا کی امید نہ لوٹے جو مولا جی بارگاہ فرمائی لا یار دلخا دعا کدا کدا ٹلنیاں لیں مگر دعا دال سونے لگی نے فرمائی دعا مومن مل رہا ایسا ہتھیار ہتھیار طاقت دا مقابلہ کرتے دنیا دی کوئی طاقت نہیں آ سکتی رد نہیں کر سکت دی. جا بندہ ایک بڑا ہی رو رہا زی. بڑا رو رہا سا مولا سونے جی روسو جی قبول ایک جملہ آ گیا مولا دے بارے اے لفظ بولنا کہ وہ کسی دعا نہیں سنتا گناگار دی نہیں سندا فاسک فاجر دی نہیں سندا دی کفرے سندا سب قبول نہ کرے او دی مرضی توجہ ہاں جی البصیر یہ مولا کی شان ہے وہ دیکھتا بھی برابر ہے سنتا بھی برابر ہے, بھی برابر ہے، وہ دیکھنے سننے سے کبھی ایک لمحہ بھی غافل نہیں مگر قبول نہ کرے قدرت مرضی کہنا یہ چاہیے کہ کسی قبول نہیں کرتا تو کسے دی قبول فرما لوجو لے فرمائی ادر موسا کلی مارد کر دے رب جلیلا قبول کبل جفرما جو منگوا دے آواز آئی اکی دیا اکھا نے اخرو نہ دل وی اکھا اکھا روا پیا اکھا و روا رویا گڑ گڑا رہا ہے دلہ بھی بکریاں ظاہری صورت نہیں ملا سدور وہ تو دل کے خیالات نو جان لگی جاتے فرمائی روک نالا کبھار اللہ بندہ نا امید نہ ہو مایوس نہ او دی رحمت تے امید کردے ہوا مولا سونے دی کی واردا چاہتے عرض کرے یا مولا جننے تک بھٹکے رہے او معافی دے دے ہو گئے قبول چرما دی، فرمو کہ دو فتنے فرمایا ہے کو ہر عام خاص موم اپنا وزیفہ بنا لے ہر ویل منگے مولا سونا کسی ویسے کسی بھی ادا پسند آ جائے قبول چ فرما جی مولا کھیتنے چالے تو مڑ کون روک سنے فتنے تو بچا لو فلوں اٹھا لو کراتے بھی ہو بندے کا رجو رب بلے رجو شریعت ولے آنا ہے رجو اسلام ونا چاہیے ایک دفعہ بولا شریف نہیں ہونی ہے ہونا تا ر ہٹاس لایا جیتقیم ہو, ہو حدیث <تصفح> قدسی ہے مولا فرماؤں گا میں ہر بندے ہی پیش آؤں گا جی وہ میرے بارے گمان رکھو تو فرمائی مولا سونے کچھ مان رکھ لکھا کہ یار میرے جناب میری جانی قبول نہیں ہونی میں جنابے والی اجو جا ساج ہو جا سا ای جناب والی کرونا نے ٹا چڑھ جا سا مر جا سا ہلاک ہو جا سا برباد ہو جا سا مولا فرما ہی ہوں میرے بارے ہوئی سوچیے ہوں انتظار کر ایک بندہ وہ کہہ یار جو مرضی ہو جاوے آپ مولا دے سارے بیٹھے میں ساری کا ختم ہو جاوے پر ایسے لوگ جی میری امید بیٹھے ہونے انہوں میں کدی واپس نہیں موہن میں خالی نہیں موڑیا کیوں جا میرے تے امید رکھ کے بیٹا میں اندر امید تے پورا اترنا نہ <تصفيق> <تصفيق> امید مایوس نہ ہو ہو ہر ہر مخلوق اور ہر جناب والی جہان ہر در در والی بخار وخلا خولا شریک وے ہاتھ جس ویلے چاہوے کسی جس ویل چاہوے کسی چلے تو ہن تھی کی آدھے ہو گئے فیتنے آم ہو یاد رکھے جے فتنے کی زدی چھا رب کی رحمت اور رب کی ذات چایوس ہو جائے رو مل جا ہمیشہ رزق کی فکر ایسے لوگ ہمیشہ فکریں دی آ رہے اور ایسے لوگ ہمیشہ بچ ج جی کسے طریقے فرمائی رات گل آ جی این تو نہیں نیت سوچے جدو ارادہ پختہ ہو, ہو جا کی قسم کر کے آنا کوئی طوفان کوئی ہیں کوئی سیلاب بندے کوئی شہر نہیں بگاڑ سکتا ہو جا ہوا تو اراد پہ نظر کی خدا جذرج کی خدا پر ہوا تم خیر وہ جھبرایا اللہ، تا میرے سونے لبی فرمایا بخاری شریف دی بھی سونے لبیلے فرموج یہ دخل دا رمضان جد رمضان شریف داخل ہو جرکت ال مہینہ قدم ٹکو گرمایا مولا سنو جہنم دے دروازے بند چ فرمو گنت کے دروازے کھول دائے اور شان شیتا مولا سونا چڑتا ہے اور رحمت کے زمین نلے نزول دا حکم فرما ہے خدا ایڈا بندیا مہینہ ایڈا برکت والا مہینہ رب دے فرشتے نہ دے رو شیتان بنے جان دو لوٹائی جی دو رب سونا پہا اور دو لاتا آزاد ہوا اگے میرے آخا نامدار نے فرمائے، فرمائے، فرمائے، ہر عمل دا ہر عمل جزا امل ہو جاندی دوسری وایا بچایا ہر عمل کی جزا دس گنا زیادہ ہو جی اور مولا سن مولا سن خاص اس مہینے شریف دے اندر اپنی مخلوق نو اپنا فرم قرب جیسی دولت نسیحدے روح طاقت وار ہو جاتی ہے جسم باہیں کمزور ہو جان طاقت مل جاتی ہے اور جدو روح روح طاقت وار ہو جاوے روحانی طاقت مل جاوے جسم دے جا کمزور ہووے محلہ سونے قریب ہو جانے خدا دیا بندے آ جائے جنابے والی مبارک مسلمان سن تاریخ گوا والی یہ ماہے ایام سے ام یہ مہینوں کی خاص تیاری رکھتے سن بدور رمدان کی کہ انتظار بھی سوا آدیس پاک کے اندر آئے اگر بندہ نماز پڑھ دے دوران جماعت کی خاتر انتظار کر دے کسے دوست دے آمن دی انتدار کر لے کہ چاند کچھے ہو جا تے کے جماعت ہو جا سونے نبی نے فرمائے او جنہی دین انتدار ہی جو بیٹھا رہے گا وہ یا اور نماز دے انداری بیٹھا ہے اللہ یہ ہو جائے یہو جہ مبارک شہور ایام کہ دے اندر مولا سونا اپنی مخلوق و خاص رحمت دی توجہ گا ہے فرما پھر بندے نو مایوس نہیں بھٹنا چاہیے حالات دے, دے。دے شکاری دا, دا شکار نہیں دا ہونا چاہیے بلکہ ہر پاس سن, عار عار اپنی توجہ ہٹا کے مولا سونے پاس جناب علی لا دے بارگاہ چ دعا کرے فریاد کرے یار کہ مولا سونا تقسیر ٹالن ماف کرے تقسیر ماف چا کرے مصیبت دے او دیرا پاس اے اے استقبال ہوں بعد لوگ ایسے ہوں کہ جنہوں رمضان شریف آن چاہیے جنابے والے نے پریشانی لاحق ہو جی یار سا سگریٹ بیڑا بند ہو جائے اگ گلیاں جی بہ کے بیانے بیانے مار دے۔ سوٹے مارتے ہوں لوکے مارنے کم والا خراب ہوگا ایسے جنہوں نہ رمضان اور نہ رمضان اور جڑی استقبال کرنے والی قوم ہے وہ خاص موما قوم کیوں اس واسطے کہ مومن اس اس انتظار ہے کہ یار چلی گنٹے ڈڈ دے رہے ہیں چلو رمضان شریف چ بندہ تھوڑا جہا تو تزاد ہو جاتا ہے پورا سال پورا سال جی ہر پاس منہ مارنے ہیں جناب علی جنابے گنتی دن نے چلو اے جناب علی مہینے وہ دن پورا تے سکون رہے تو بندہ آزاد رہے تو ایزاد ہوتا ہے آپ کسی نہ کسی پاسے تو فکر لاتی تو وہ جوڑوں فرماج نچوڑ ہے کہ اپنی نیت دا عظیم رکھنا ہر نیکی دے کرنے اور ہر برائی کو بچن اور مولا سونی دی رحمت استقبال ہے